خون دینس اللہ فسم الفس اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ذات کی طرف سے غافل کر دیا وہی لوگ فاسق ہیں